والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأمياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رحمان پلما جاسلونا وفی مقام آخر والعزر ان الانسان لفی قسر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی القریم الأمین سدا و حبی صدام اسلام علیکم ہمدرو تعداد مالک کائنات شان و جلشان گاہ اندر دعا ہے نا چیز ہر جرم و خطا دی فرمائے کامل ایمان کے موت بخش دوستو آج کے خطبہ جماعت المبارک کا عنوان موضوع جدید سائنس علم ہے یا جہال لاچیز نے کچھ عرصہ پہلے سائنس کی تباہی سائنس دانوں کی زبانی رسالے کا تاب.. پیش لفظ لکھا تھا اس پیش لفظ میں جو مضمون اللہ تبارک و تعالی کی امداد اور توفیق سے ناچیر نے لکھا تھا اس کا یہی عنوان ہے جو آج آپ کو موضوع کی شکل میں پیش کر رہا ہے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 انگریز اس قوم کو پوری دنیا کے انسانوں کو سائنس کے ساتھ سائنس کے جال کے ساتھ پنسانا اس کے پاس اور کوئی حربہ نہیں ہے پنسانے اور کوئی طریقہ نہیں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 سائنس ہے تو انسان ہے سائنس نہیں تو انسان نہیں ایسے ایسے الفاظ کے ساتھ لوگوں کو پنساتے ہیں لوگ بےچارے بے وقوف ہیں ان کو سمجھ نہیں میں آج یہ فیص اپنے اس خطاب میں یہ ثابت کروں گا اللہ تعالی کی امداد سے سائنس علم نہیں ہر علم انسان کے حق میں علم نہیں ہر علم انسانوں کے حق میں علم نہیں ہوتا میں یہ سابت کروں یہ انتہائی جہالت ہے جو کہتے ہیں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 علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ شرک را از خود برت تقلید غرب باعدی اقوام را تنقید غرب اقبال نے فرمایا کہ مشرقی قوم میں مسلمان قوم جو دن ب ختم ہو رہی ہے اور اپنا وجود مٹا رہی ہے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 کا ذریعہ شر ہوتا ہے برائی کا ذریعہ برائی بن جاتا ہے اسی لیے ایک حدیث مبارک ہے اور ابو داؤد شریف کی سونا ابی ابھی داؤد حدیث کی کتاب ہے عربی جلد نمبر دوسری صفحہ نمبر تین سو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 جو ہے نا دوسرا سبب جس کی وجہ سے کوئی علم برا یا نجائز قرار پاتا ہے وہ علم سراسر نہیں ہے سارا نہیں بلکہ حد سے زیادہ جب حد سے زیادہ ہو تو بہ سے نقصان ہو جیسے علم نجوم ستاروں کا علم کون سا جیسے نجومی بنتے ہیں منجمین جن کو کہتے ہیں نجومی حضرات اس علم نجوم کی اتنی مقدار کہ جس سے اوقات کار اور بہر و بر کے سفر میں رہنمائی حاصل ہو بس اتنا تو محمود ہے اچھا ہے بلکہ با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 یہ بلکہ تخمینی ہے مہاوٹا سٹھا لگاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر باتیں غلط کبھی تکا چل گیا تو ٹھیک نہ چل رہا ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا وہ تکے لگاتے ہیں اچھا اس کا بے فائدہ اور فضول ہونا ہے تیسری وجہ اس کا بے فائدہ اور فضول ہونا ہے دوسری وجہ تو وہ ہو گئی کہ یہ اٹھے سٹھے کا علم ہے اور اٹھے سٹھے کے پیچھے انسان نہیں چلتا مسلمان تو کم از کم نہیں چلتا ایسے تکے کے پیچھے چلنا رما یتنا الن ان زن اللہ یوگنی میں الحق کے شایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر لوگ زن کے پیچھے چلتے ہیں اور زن حق حق سے کسی بات کا زن سے حق کی کوئی بات سامنے نہیں آتی اچھا تیسرا دل میں نجوم بے ہے بے فائدہ ہے اتنا سیکھنا کہ کل یہ ہوگا پر یہ ہوگا پلان یہ ہوگا بارش آ رہی ہے پلان ہو رہا ہے کیوں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی بھاگ سکتا ہے ایمان سے بتاؤ بل اگر اللہ کی تقدیر سے بھاگنا ممکن ہوتا تو یہ نجومی خود کیوں نہیں بھاگتے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو نجومیوں کے لیے تقدیر میں بھوک لکھی ہے فٹ بات پر رلنا لکھا ہے یہ علم نجوم کے ساتھ یہ خنزیر اپنی تقدیر کیوں نہیں بدلتے اگر اگر ان کا علم نجوم خود ان کے کام نہیں آ سکتا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 یار ایسی حدیث مبارکہ کو ملاؤں،, ملاؤں نے کہاں چھپا رکھا ہے پروفیسر خنزیر اس کو چھپاتے رہے ہیں ایسی باتوں کو چھپاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر اس بات کو ظاہر کرتا ہے جس حق کی بات کو لوگ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دیتا ہے یہ حدیثیں ہماری ساری فکر کی بنیاد ہیں یہ دو حدیثیں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 عقل کے مطابق کلام کرو اب میں مثال دیتا ہوں مسئلہ ہے وحدت الوجود کا یہ صوفیاء کا مسئلہ ہے اب یہ ظاہری علماء پڑھیں گے پڑھتے ہیں تو بےچارے یا اولیاء کو مشرق کہنا شروع کر دیتے ہیں یا خود مشرق بن کر بیٹھ جاتے ہیں وحدت الوجود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے صوفیاء کا اولیاء کام کا جو اس کا پڑھنے پڑھانے سے کوئی تعلق نہیں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 بابا فرید جیسے غوس پاک جیسے شیخ مہی الدین ابن عربی جیسے ہیں جی بہا الحق زکری ملتانی جیسے اور جناب خواجہ جیری غریب نواز جیسے پیر مہر علی شاہ جیسے اپنے سینے میں یہ راز سمجھتے ہیں مگر یہ مسئلہ کتابوں سے سمجھانے والا نہیں ہے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 جنہوں نے اپنے نفسانی को کو ختم کر دیا ہے पर پر روح بن گئے ہیں اللہ کے ولی لوگ پیر مہر شاہ تاجدار گولڑا جیسے शेर شیر जैसे جیسے وہ اس کے اثرات کو جانتے ہیں کہ نقصان دہ اثرات کیا کیوں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 سمجھو ہے نا ہم انگریزی ہی ٹٹو ہیں ہمیں کیا نظر آئے چمگادڑ کو کیا سورج نظر آئے وہ نہیں دیکھتا ہم چمگا دے سمجھو ہے نا اب دیکھیں ہمارے سامنے تحقیق یہ آئی کہ جو علم ان تمام انسانوں کے حق میں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 دین کب دین کبھی تباہ کرتی ہے اور دنیا بھی برباد کرتی ہے دیکھیں سر دینی نقصانات اس کے کیا ہے مادا پرستی صرف دنیا پرستی اور پر تیش ایاش زندگی کی اندھی طلب نے قرآن و حدیث علوم شرعیہ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 پھر کوئی امام احمد رضا بنتا تھا کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بنتا تھا آہ! ہر گلی کے موڑ پر دنیا کے بے مثال بے کنار سمندر علماء تھے آج اس لانتی کا لانتی سینس کے اثر سے یہ نتیجہ نکلا ہے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 سارے کے سارے شرم سار مارتے رہے محمد مفتی محمد خان ہو گیا فلا فلا ہو گیا دوستار ہو گئے یہ سارے تھے میرے پاس اس مسجد میں آئے تھے میں نے وہ کتاب سامنے رکھی شرم مارتے رہے سمجھ میں آئی کہنے لگے مجھے کہ ہمیں یہ کتاب دے دو ہم اپنے مدد سے ملے جائیں گے مطالعہ کر کے پھر آپ کو مطلب سمجھائیں گے لے گئے پندرہ دن کے بعد یہاں تو بیٹھے ہوں گے جامع نظامی کے وہ گواہی دیں گے پندرہ دن کے بعد کتاب واپس آئی مسئلہ وہی کا وہی رہا سمجھ تک نہیں آ سکی قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں یہ مفتیوں کا حال ہے ارے امام محمد رضا جن علوم کے مہر تھے امام محمد رضا جو شریعت کے علم جانتے تھے جو کتابیں ان نے لکھی ہیں آج کے مفتیوں سے پڑھی نہیں جاتی ایک فارغل ایک فارغ التحصیل و ضلع و صوبہ یہ رائے میں ایک ملا ہے انیت اللہ لونا کا وہ درس نظامی کو وہاں پڑھاتا ہے مول اسرائیل ہے اس کے بعد بابلیا پنڈ ہے بابلیا ہاں ہوئے نا اس جلسے میں اس نے کہا دیکھیں یہ لانتوں کا علم کیا رہ گیا ہے اس میں اس نے کہا ہمارے مقابلے اور زد کی وجہ سے اس نے کہا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 میرے ساتھ کوئی مناظرہ کر لے پیر صاحب کی بات کو میں آج اسی جلسے میں اسی وقت اسی جمعہ کے خطبے میں میں اپنے کلال قرآن و حدیث کے ساتھ سچا ثابت کر رہا ہوں کوئی توڑ کر دکھائے غلط کر دکھا سنو عقائد عقیدے آمال سالحا اور خدا تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کا جذبہ اخلاص ردا جو یہ حق ہکتا تعالی, حق تعالی کی خوشنودی تلاش کرنا یہ سب ایسی دولتیں ہیں جن کو سائنس کی وجہ سے آج دنیا چھوڑ کر ان, دولت, ان دولتوں سے محروم ہو چکی آج عقیدہ اسلام نہیں رہا دلوں میں آج عمل سالے نہیں رہا وہ ہو دنیا خدا خدا خدا جو پیر بنے بیٹھے ہیں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 میں لطائف المن شیخ شیخ سیدی ابن عطا اللہ اسکندری جو کہ خلیفہ ہیں شیخ ابوالعباس مارسی کے شیخ ابوالعباس مارسی وہ اللہ کے ولی تھے جو فرمایا کرتے تھے لویختا جبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترفت لا تک تو نفسی منل فرمایا اگر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 اگر مغرب کی طرف جاتے تو رحمت لٹ کر واپس آتے ارے آج اگر قسم خدا کی چاروں جانب جس طرف چلے جاتے ہو سوائے لانت کے کچھ نہیں ملتا پیر ہے تو وہ خود ٹی وی میں مصروف ہے وہ اور کو کیا دے گا اس کو کیا پتہ خدا کا دین کیا ہے مارفت کیا ہے قلب کیا ہے توجہ نہیں فرمائی ایسا حال ہے تمہارا کبھی لیکن اس قوم مردہ ہو چکی ہے مر چکی ہے اس مردہ قوم نے کبھی اپنے نقصانات نہیں سوچے یہ نہیں سوچا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 یہ سب چیزیں عام ہیں کیوں عام ہے آج سے جیسے جیسے آپ پیچھے جرائم آپ کو کم ہوتے نظر آئیں گے حتیہ کے پیچھے چلتے چلتے جب حت دور میں کھڑے ہو جائیں گے تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ایک ناجائز قتل نہیں ہوا دس سالہ دور حکومت ہے اور قتل اور اس وقت پوری دنیا میں قتل کی آداد و شمار جانتے ہو کیا کیا کتنا جرائم ہو رہے ہیں کہاں کہاں کہاں کہاں جا رہا وہ جگہ بتاؤں قسم خدا کی تو میری ہی جگہ نرائم وہ جگہ بتاؤں انسانیت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 جاؤ ساتویں کی اردو کی کتاب دیکھو انہوں نے لکھا ہے اس تعلیم نے آ کر ہر انسانی قدر ختم کر اسلامی اخلاق ختم ہو گیا ہے مہمان نوازی ہوتی تھی تو ہوٹل آ گئے پہلے لوگ جب پریشان ہوتے تو اپنے خاندان والوں سے ملتے اب پریشان ہوتے ہیں تو ہوٹل والوں سے ملتے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 اور دینی نقصانات تو یہ سن لیا آپ نے اب دنیا بھی سنے اس نے دنیا کا کیا کباڑا کیا ہے بتاؤ بولیندر سبحان اللہ جانی ہلاکتے ہیں. انسان ہلاک پہلے سے سمجھایا انسانیت ہلاک ہو گئی وہ دینی نقصانات ہم سمجھا رہا ہوں انسان ہلاک ہو گیا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 سائنسی جدید سائنس نے جنگ کے آلات بنائے بم میزائل ان کے ساتھ کتنا دنیا ہلاک ہو چکی ہے وہ <سؤال> گن سکتے ہیں تو <سؤال> لاکھ لانت ایسے علم پر جو انسانوں کو ہلاک کر دے اربوں انسانوں کی جانیں پی جائیں ایسے موزی کو علم کہنے والا موزی جہل تو ہو سکتا ہے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 کر ان کو روکنے کی بجائے ہم خود یا شک بن بیٹھے ہم خود ہی دیوانے بن بیٹھے اچھا کثرت امراض بیماریاں عام شوگر تو عام ہے اب اس لانت میں میں بھی مبتلا ہو چکا ہوں یہ دیکھا ہے بولتے ہوئے فوراً گلا بیٹھ گیا یہ شوگر کی بیماری یہ برکت ہے جی یہ کھاد کی لانت سے لگتی ہے آدھ سے وہ, وہ وہ بیماریاں ہیں لا علاج اس قوم کو ملی پوری قوم دنیا کو پو, پوری دنیا کو پو لگی جیسے جیسے آپ پیچھے جائیں گے بیماریاں کم ہوتی جائیں گی ہے کہ نہیں اور آج بھی اگر دیہاتوں کی طرف جائیں گے جہاں سائنس کم ہے وہاں پر بیماریاں کم ہوگی اور جہاں سائنس زیادہ ہوگی بیماریاں بھی سبحان اللہ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 لاکھ لانت اور ساروں پر سائنس پر بھی لعنت اور سائنس کے ماننے والوں پر بھی اور تمام سکولوں پر لانت اور میں ان کافروں ظالموں ظالموں درندوں ان انسانیت کے محسور تھوڑوں سے پوچھتا ہوں ظالموں کرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کرتے ہو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 یہ سینس کے تیار کردہ درندے ہیں یہ سینس نے ایسی تباہی ان کو جناب سمجھا دیا لانٹیوں کو کہ انسانوں کے مارنے کے ہلاکت کے تمام اسباب یہی مہیا کرتے ہیں جی ایمان سے بتاؤ ان ظالموں میں اگر انسانیت کی ہمدردی ہوتی یہ مشین نہ ہوتی یہ حیوان نہ ہوتے مشین بے احساس ہوتی ہے یہ بھی بے احساس ہے ہاں ان بے احساس درندوں نے ایسے موقع پر لوڈ شیڈنگ کر کے قوم کو موت کے گھاٹ اتار دیے اور اتار رہے ہیں اور قوم آگے سے مردہ یہ بھی چپ پڑی یہ کہتے ہیں ہاں جی کیا کریں جی چلو ملک کا فائدہ تو ہو رہا ہے نا ملک کا فائدہ نہیں تیرا کباڑا ہو رہا ہے ملک کا فائدہ ایک خنجیروں کو مطلوب ہوتا تو یہ جب کرکٹ کے کھیل ہوتے ہیں تو لاکھوں روپئے کی بتی ایک رات میں ضائع ہو جاتی ہے یہ سڑکوں پر ایسے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 سبحان اللہ ذرا کہیے سبحان اللہ یار تمہارے ہم درد سیس کی بات کر رہا ہوں ذرا طبیعت توجہ سے کہیے سبحان اللہ یہ کتنا بڑا ہم درد ہے انسانوں کا کہ مشین مصروف بندہ بےکار ہے ایسے کہ نہیں اچھا انہی تباہ کاریوں کے پیش نظر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 جو حاصل کرنے گیا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا گناہگار بنا ہے پھر جا کر پہنچا یہ حفیظ جالندری نے کہا اللہ, اللہ کیا مطلب اپنا دین سب کچھ تباہ کیا ہے تو پھر مشینری آئی اور آج دیکھ لیں آئی ہے تو کسی کے دین میں گھر رہے گھر کے کسی کے گھر میں دین رہے نا دیا انسانیت رہنے دی اللہ اقبال بولے حفیظ جالندری کی بات اقبال فرماتے ہیں دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو معرو حد اس کے کمالات کی ہے برق بخارات اقبال فرماتے ہیں جیسے جیسے سیس آئی ویسے ویسے دل مرتے گئے آج سیس زندہ ہے مگر بندہ مردہ ہے پہلے مسلمان کو پوری دنیا کے مسلمانوں کا درد ہوتا تھا آج مسلمان ایسا خنزیر ہے اس کو ہم کبھی درد نہیں کافروں کے ہاتھوں مسلمانوں کو مرا کر کہتے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے یہ ایسے ہی ہے نہیں ہے تو اور کیا اور بات ہے اقبال اور جگہ پر کارل مارکس کی آواز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 سبق پڑھانا ہے مریض و کجدار فارسی کا فکر ہے فارسی دربول مس فکر ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے مرے جو کجدار پیڑھا رکھ ٹیڈا رکھ ٹیڑھا رکھ رک پر گرن نہ دیں فارسی کا ایک فکر ہے مریض و کجدار نہ گرا گرنے نہ دے رکھ ٹیڑھا بھائی برتن میں کیا ہے پانی رکھ تو ٹیڑھا لیکن پانی گرے نہیں یہ ہو سکتا ہے یہ ایک مثال ہے فارسی کی جس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو کہو جھولی کر جھولی ہم دینے لگے ہیں لیکن کچھ نہ دو وہ جھولی پھیلا رکھے تم کو آگے کر آگے آگے, آگے ابھی آیا ابھی آیا ابھی آیا, اب آیا, اب آیا تو دیکا کرین اقبال فرماتے ہیں ہو پروفیسر اکنامکس ہو مردود لانتی आ, تو لوگوں کو سے دیتا ہے سب کچھ دے رہے ہیں بس ابھی ترقی ابھی ترقی اور دن ب دن لوگوں کو تباہ کر رہا ہے دیتا تو کچھ نہیں الٹا جو تھا وہ بھی چھین رہا ہے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 اے مردود سرمایہ دار ظالم وحشی ہنڈے کا تٹو نہ بن یہ علم نہیں یہ رانت ہے جو غریبوں سے لوٹ کر امیر کو دلوائے دلوانے کے طریقے سکھائے علم یہ نہیں علم تو مستفا کا ہے جو امیروں سے لے کر غریبوں میں بانٹنے کا ہے مغرب کے بت کدوں میں کلی میں مدرسوں میں جہاں مغرب میں کے بت کدوں میں کلی میں مدرسوں میں ہم اس کی خونزیاں چھپاتی ہے اکلے ایار کی نمائش علامہ فرماتے ہیں کارل مارکس کہہ رہا ہے انگریز سائنس دانوں سے لانتی ہو تمہارے مدرسے تمہارے بتخانے تمہارے تعلیم گاہیں تمہارے کلی جتنے ہیں یہ لوگوں کو کیا سکھاتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کا کام کیا ہے ہم اس کی خونزیاں چھپاتی ہے اکل ایار کی نمائش اگل ایار مکار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 اور تم سکھاتے تو ظلم ہو لیکن عقل جو سکھاتے ہو ظلم کا پردہ ڈالنے کے لیے ظلم اپنے کو چھپانے کے لیے معلوم ہوا یہ علم نہیں علم وہ ہے جو ایسی عقل سکھائے جس میں عمر بن خطاب گنی جیسا رہ مائے ایسے ہی توجہ ایسے ہی دینی دنیاوی نقصانات کے پیش نظر علامہ اقبال نے اور زمانہ ہے دور زمانہ حاضر سائنسی دور کے اس مردہ انسان کے متعلق علامہ نے کہا سائنسدان کے متعلق کہا اشک نا میں دم ہرد میں عشق نہ دے دورد میرے کا دش سورت مار عقل کو تابے فرمان نظر کر نہ سکا اقبال فرماتے ہیں جب سے سیم سائی عشک چلا گیا آج عقل تو ہے عشق نہیں اور جب عقل رہ جائے عشق نہ رہے پھر عقل سانپ بن کر دستی ہے عقل انسان کو ہی تباہ کر جاتی ہے اگر عقل کے ساتھ عشق کی ملاوٹ ہو پھر انسان انسان کا ہمدرد بنتا ہے اللہ کا عرف بنتا ہے انسان حیوان سے انسان بنتا ہے جب عقل کے ساتھ عشق ملتا ی بنتا ہے اکل کو تابے فرمان نظر کر نہ سکا جب دل میں عشق نہیں تو پھر آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کو یہ آنکھ جو کچھ دیکھتی پاتی آنکھ دل والی آنکھ اس کے پیچھے عقل کو نہیں چلا سکا اب اس کا اکل الٹا آگے ہے دل اس کے پیچھے ہے لیکن ہونا یہ چاہیے دل آگے ہو اکل پیچھے ہو فرمائی ہے پر نہیں یہ بات نہیں ہے اقبال فرماتے ہیں ارے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کو دیو سائنسدان ستاروں کو علم نجوم موسمیات بنانے کے لیے علم موسمیات داخل کرنے کے لیے اوپر اڑا پھرتا ہے اقبال فرماتے ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا اپنیا سوچان نہیں ڈب سکیا ادھر کا سفر ایڈا اتلا سفر کرتا پھر اپنے نیرے سفر پتا ہی نہیں سوچنا کی پیاوا میرے ہاستے برا کیے چنگا کیے نفع کی چنگا کی ہے نفا کی کرنا کی کی نہیں کرنا تمید اپنی نہیں کر سکیا اگے اقبال فرما اپنے ایک مت کے خمو بیچ میں او آج تک فیصلہ ہے نفو در کر سکا اپنے سائنس دے، سائنس کے دے، کنجلوں چکر ایسا فسیا نقصان تفے کا فیصلہ کر ہی نہیں سکیا لانتی اپنی بربادی لکھان بندیاں دے مار خود اپنے آپ کے مارن کا سامان بم بڑا کے بیٹا پوچھو ایک لانتی بڑا بیٹھا اندر دکی ہو گئی وہ لانتی آپ بھی مر جائے گا کروڑوں بندہ بھی باہر چڈے گا تا کر کے روس کے اندر وے کن مرے ہاں جی امریک خود کافران ویخ اگریزاں کن سائنس مار چے تیری میری واری آئیے جب اسان انہوں کے لال لگے آ جب اسا نہیں تھا لگے اسلے ویخ تاریخ پڑھ کے ویخ انے ہوئے پیا घर हम तेरा की वसावन सुती बिरादरी बाबा फरीद की मोरी का दीवाना तेरी माती मार छीए तेरी जाइए किड़े पास के मसला समझ एडे बगैरत मुल्ला बैठे ने दवाई खुदा दी वह लांसी बैठे ने एटे दवाई खुदा हूँ उंज वट उन्होंने झड़े पैने وٹ چڑے پائے نے بجشتی دے وٹ چڑے پہ تھا دٹ بڑے چڑے پائے ایمان نالو جتھے کوئی بیٹھے ہی پیا دا آخری کڑپائٹ سے صحیح دسا دو فکیر فیرا آیا ماری گیا <laughs> میں سین جو گی سائ اتری دیں اگریزی دی چوئے تہنوں پاک سرکار دے گلاموں کا مقابلہ ہو سکتا <rept> بھابیا نرخے بخائے کر سکتے جی چی بھابی نہیں حضور ہنور د گلام کا ستکار مت سمجھو بھابیا تو مناظرہ جیت لیا چشتی تو بھی جیت لا گے میں سات سوال لکھ کے دیتے ہیں جامعہ ندامی مدرسے منڈے میں آخیا جاؤ تنظیم بارے میرے سوال نے جواب لیا میں سوفی نویم نے اپنا درویش آیا ابراہیم اتوں گئی سی نا سوال میں لکھ دیتے سر جب آیا بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک کترا خو میرا کمال نہیں مینو اللہ تعالی دے فقیران دی طرفوں جڑا حق سچ ملے اس سچ دا کمال سچ دا کوئی توڑ نہیں کر سکتا سچ دا کوئی توڑ نہیں کر سکتا کسے بھی جرت نہیں اللہ تعالیٰ سب فرم دینا اور سونا اقبال فرما کلندر لاہوری اے فیصلے نفع نقصان سائنسدان در سکے نہیں کون اپنیا تباہیاں کر بیٹھا ہوتا تینوں کی دے گا توجہ نہیں جو فرمائی سانبنا ہونا گا لبیا نہیں پیا سمجھے صرف دنیا چڈنا ہی ہے ہونی باتی ہو کے جب اڈ جا گے بس جلیا دنیا ہزار کروڑ مشکل نہیں زندگی دا معاملہ خالی اڈن حل نہیں زندگی دا معاملہ جی حل ہوں تے میرے محمد مستفا دی شریعت ہوجو نال بول سبحان اللہ ایک بار فرمانا جس نے سورج کی شواؤں کو گرف تار کیا زندگی کی شب تاریک سہر کر نہ سکا فرماندہ جس نے اس کا انہیں سورج دیا شواو کبر کر کے روشنیاں بتیاں بڑائی کھڑے کنر اپنی زندگی کا معاملہ اپنی زندگی کی اندھیری رات اندی کویر نہیں کر سکیا کدی روشن نہیں کر سکیا اپنی رات ہٹا کے کدی دل نہیں کر سکیا تک قسم خدا کی کر کے اج سینس ضرور روشنی لگ یہ روشنی انسان کی رات نوشنی نو نہیں دے سکی انسان کی رات ایڈی لمی ہو گئی ہے ہوں اللہ د ہو کے حل مسئلے ہو گئے ہاں ایک حل ہے جیسے جی سینسلو دل پھیر کے مڑ تو نبی شریت نہ لا ل گے مقدر جگہ چھوڑے گئے لانچی لڑتے پر ہوں بیروت پلڑتا پیا بیروت لبرانت پوچھو کیوں پلڑ آخر بندیا جاس پہ آنا میں بنا ٹھنڈے رہے کتا ہمرد ہے بندیاں آنا پسینا بھی نہیں آن دا وہاں کے تھڈو تیل کٹی جانا آپ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 تم تو چوہے کی طرح بھی نہیں ہو اس کے نزدیک وہ کتے اور چوہے کی قدر تو جانتا ہے تمہاری نہیں جانتا تمہاری قدر تو اس مصطفیٰ نے جانی ہے جس نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث کہ یہ نہر دریائے فراد میں سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے ہر سو بندے میں سے جو اکٹھے ہوں گے ہر سو میں سے ایک بچے گا ننانوے قتل ہوتا جائے گا امتی تم جن تم نہ جانا میں دکھاتا ہوں میں حدیث دکھاتا ہوں فرمایا دریائے فرات میں سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے یحسر الفراتو الفرات تو انجوال سونے کے پہاڑ ظاہر ہوں گے جو ان پہاڑوں پر سونا حاصل کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوں گے ان کی لڑائی ہوگی ہر سو میں سے 99 مر جائیں گے ایک بچے گا یا وہ سونا بچے گا 99 آگے چلے جائیں گے ہر سو میں سے پتہ نہیں کتنے کروڑ بندے مر جائیں گے تو آ کام دار کیونکہ انسان کی قدر جانتے تھے حضور نے فرمایا امتیو تم نہ جانا اور <تصفح> سونا چھٹ دیا جے پر جان نہ جان دیا جے وہ جانا بچا لیا جے اپنیاں میرا آنکھ تو اتنا رحیم کریم ہے انسان کے لیے سائنسدان یہ لانتی سور یہ ظالم ہے, واشی ہے درندے ہیں حضور تو فرماتے ہیں جماعت اگر کھڑی ہو جماعت کھڑی ہے نماز کی جماعت کھڑی وزو کر کے آؤ تو دوڑ کرنا ہو جو رکعت نکلتی ہے نکل جائے تم آرام سے شامل ہو کیوں تاکہ ہو سکتا ہے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 پیرو منزل مرید کا کلا ککھانا مرید جی آوے تھندی سامی کچھ لے لے حال بال بچے دا تیرا خبر اے ساری ل ماڑا مرید ہوفرت کر دے ماڑے مرید نج نہیں اے دور چلیا تیری جیب خالی اے تو پیا سمجھے پیر ری اس نو یہ علاج نہیں تیرے فٹاں ایمان بچا کے نس بے لیا یورپی ٹولا ٹھگا پیر دی منزلہ مریدا کلا اے سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بےزار یہودی دے ایسی بن گئے یار پروفیسر نے کیتا خواہ قوم ہو گئی ہے ایک بٹا چار سر تو ہو گیا پانی تار पगदारी बैठ वी, वी सियाारी लाई केवल साडे घर आई ती पेन ते पावे माई केवल नंगी फिल्म चलावे खुश पे हूं बाप ते मई لگے گئے تو یار ایس سکول پیڑی مار غیرت دی بےزار یو دی بن گئے یار پروفیسر نے خوبار اس سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے بیزار سلوار کمیز تو پگوی لت گئی پینٹ جوگر منگے مرک والی ساری پا لی ادے ہو گئے ٹھڈوی ننگے شان بتول بھل گئی آنے سورج وی شرما کے لنگے پروفیسر دا فیض وی کو اپنے منہ پی مٹ ملا انگلش بک لائی بیگ خریدے قرآن خلافا کولو ننگے بند کرو کنجر خانہ کوم گئی اصلو یار اے سکول دی پیڑی مار گیرت دیزار ये तलीम यहू दीवाली कौम कर गई बिल्कुल चट करिए चारा अपने सामू पै जान फट करो कु सिर ते ऐसे हो गए चौड़ चपट साफ बरी अंग्रेज न कर दे अकलीमान तो हो गए चट साडे सिर इस तलीम ने मार दिती है पैड़ी सट बुरा दुश्मन नू دین دے پیدل ہو گئے اکلو یار ایس سکول دی پیڑی مار غیرت دین غیرتین چار سر تو ہو گیا پانی تار ڈالر پیچھے ہو گئے خوار اس سکول دی پیڑی مار کافر کرسی کافر تین رب نے دسیا و راضی تا مول نہ ہو جتک نہ آخرت نم دین آنا یہ رستہ ہے وچ قرآن چل پوس لاف دیچے توڑ دے سارے ایمان تران اے مستی ہے چار دن کی لما سونے اگلا جہان ساڑ انگلش بک تارے کافر پرست اے پے بنان پروسر پیات برقے وڈ عورت ناڑی لگ پے او پوان سکول دبا جد دے لگے دلیہ دے اسی ہوئے سردار اے ਸਕੂਲ ਦੀ دیڑی دی مار غیرت ਦੀਨ تو ہوئے بےزار کرو تینجیا کر بے حیائی دے ملے اصول شرم ہیا سی جس دا گہنا وہ پی منا پھول فول کٹا کے سر تو ننگی جو ہندی سی مسل بتول میٹرک شرط انہویں رکھی جڑے سداون مدنی فول مار دے مت سکول زندگی ساڑی ہوئی فضول سلطان ٹیپو نوی کالج جو دیتے سو سب مفول ہر کم وغیرتی آ گئی دین تو نس گئے سلو یار اے سکول دی پیڑی مار غیرت دین تو ہوئے دیزار بے شرمی دی حد ویخ لو باپ بھی کردار گئی گئی بہت چنگا ہے مالک یار دے دس ہزار کرو آ کے لے جانا ہے بٹھا کے اپنی کار رب دار رو مقدر والا سفت کرے پیا سارا بازار عید شبراہی دہت چنگا ہے بابو یار میڈ بن گئے چوتری لوائی بیٹھے تار آئی تا مالک نے سنو کلے سوٹ وار تین اس نے ٹی وی دتا نالے لے آئی بھی سی یار ساڈے کروں گریبی مکی معاشرے اثی ہوئے شمار دلیہ دار سردار پیاؤ لانت پاؤ رج کے یار سکول مار گیر تو سکول پیڑی مار فیکٹری والے کی سوچ ویخ لو بھی ہے جی وڈی ڈین کڑیا خاطر پرتی کھلی مرد خاطر لگائے بین بندیاں نو نئی نوکری مل گئی کڑی جی ماں پیو خوش ڈیوٹی پی ہوں ترقی کر گئی تی پین رپیاں پیچھے غیرت چڈی ایمان تو نس گئے سلو یار اے سکول دی پیڑی مار گیرت بیزار कलज वड़ना चंगा नहीं हराम तड़ना चंगा नहीं लड़ सजना इस्लाम दिखातर वड़ना चंगा नहीं कॉल वंगा नहीं हराम लड़ना चंगा नहीं टीवी दे तू यारी छेबल डिश न करो तू कट दे गलो ला के सब जंजाल तू सत दे सैल में वड़ना चंगा नहीं جی چ بائی حرام چی کالج نہ ویخ پواڑا اسلام تو کر گئی قوم کنارا مچھلی پانی باج نہ کچھو کموئی معاشرہ سارا اسلام سمندر مسلم مچھلی منافق چلتا پیا دو تارا بیجا, یورپ وڑنا چنگا نہیں کالج وڑنا چنگا نہیں بائی حرام لڑنا چنگا نہیں خاطر فیل میں بڑنا چا نہیں کالج وڑنا چنگا نہیں بائی حرام تڑنا چا نہیں سمجھی نا گاؤن میرا یہ ہے رونا یار عمر شریف دی قوم ڈنگی اے رونا اے گا یار دل ہوے پہ خون دے ہترو خبریں ہن کی ہونا یار کوم تا لگ گئی انگلش پیچھے دین ہو گیا کھلونا یار پہ اٹھا لے پی سی ایکم کرنا چنگا نہیں لگ چاہیے قرآن دے پیچھے سیل میں وڑنا چنگا نہیں لڑ سجنا اسلام دی خاطر حرام تے تڑنا چاہیے تر میرے سنا کالج کا میرے دا علی گڑھ کالج جا کے بابو کرے میں نہ کجل ہو پت مار جان مولوی رندیا نو تاپ چڑے اے نیندر کرے حرام صبح وقت قرآن پڑے میں آڈر لائلا بوش تدرسا ہی بند کرے वो कुड़ी बनाओ मोहब्बत जेड़ी डीलंग खूब करे ना कालजन उका बनाओ ना पाई सखावत मुफ्त करे कुछ गैरत होवे पल्ले पैसे लेके सेज चढ़े मैं लैला संत हकूमती ना उथे पुलिस वड़े میں نیل کرائییاں نیل کا میرا تن من نہیں لو نیل جو کڑیاں کل دے کال جان ہیں وہ تو وڈے بکیل اجکل سجنا رب دے بندے ہیں کولیل وہرانی ویختی रानी वेख दैरत दीन भेन दी खून दे रोंद इत गूड़े कर दी वेन ओ आ गई कंजरी बनके जेड़ी गई तरक्की ले बेरत बनिया मुसलाए पै चल दी भेन वह फुल मीटर पई घट दी दिन पुलाग ना कचरा रे بابو کول گیا پروفیسر میری گلتے کرو یقین میرے خطرہ اپنے پتر تو شک پہن تیر تو, تو خالی کر دلا ویخو دور بی خطرہ رہے نا مشینگ دو مفول دی دیو مفول دی شراب بھی لگ پے پی جی اسی طرح رہا مشکل جین گل کرے گا دین دی اص بڑے مسکی प्रोफेसर जन वड़ी डाले कड़े बो शिकार लै ली बो शिकार दी जल छप्पड़िया वड़ी फिर सुटिया जाल बरी कहे थे बच्चे सब फड़े ए बोली सि यूरपी जल पिंजरे तड़े हूं प्यो पंजाबी बोलदा ये इंग्लिश गल करे پروفیسر دن تسلیاں بابن پہ سمجھان تھی جاؤ گھران سب جی اسی اے خوب دھیان اچھا سمجھیا آئے اس کی مرد لگا دین والے سی جان ارم لاوا گے یورپی لگ پوے گا پہنچان اے دشمن جانے ایسی ایسی پان، ڈالر یورپی نمک حرام جو نہیں واپس لگا جان وہ سب سفت کریے پوریا جو ہے نیچ شکواری دھوکھا کھا گئے سانو بہت لگا ارمان مان ساتو لاما سی نسیا کمزوری ساری جان بڑے شتر سانو مار تو مار کے ویخ دان وہ دوجا فیس جلندر بھی وہ دوجا فیص جلندر بھی باغی سڈا جان تیجا ایک بریالہ جج وکیل سلاح پکانے علی گڑھ نان کے دودھ چنگا دیں خان نو تے پجیرو اتنے بٹھان تھی چڈو پڑھائی مولوی جو پڑھتے ہیں قرآن سائنس نو ٹیکنالوجی پے بنا ڈالر کھا لو رج کے اکبت کرو وران یہ ملا تخت سب ادار ہے ڈار لنگ ڈارلنگ ڈارلنگ کے اے دیے سکی ماں سور دش دکھا اتنے ڈالر مل دیتا کم کر کے بن گیا سر سید احمد خان الف حالی نو ویک لوگ آئی خاں یہ سارے ہے نرام دے جو قوم دے کالج تک شیتانی مسلم دیا تک ویرانی پروفیسر جی نہ جمد نہ پیندہ ڈاکا ماند شیطان جی دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا جد کالج گئی پھر ہوئی سب دیوانیاں کالج دیا تک شیطانیاں مسلم دیا تک ویرانی نہ تین آسی قرآن ہو میں تے نا نہ اسی ویچ دے مغد بھی اہچاند مغد بھی جان نجر دیا مہربانی کالج تک شیتانیا مسلم دیا تک ویرانی پور سے سہ کتے ڈالنا گیا ڈائوہ مستانی کالج تک شیتانیا مسلم دیا تک یہودی نہم دہ پرچا کٹ دے چور د پرچہ کٹ دے چور د رکھ دے رشوت خور دے بھی رشوت خور دسی بٹھاؤ دے اِستا اے مستانی کالج دیا تک شیطانیاں مسلم دیا تک ویرانیاں انگلش دنبر دو سو تنجی قرآن دے انگلش اپنے رب نو لگ پیچھے کالج دیا تک شیتانیا مسلم دیا تک ویرانی پور خے کی ڈالر پور خیسے کی ڈالر گئی اڈیو مستانیا کالج دیا تک شیتانیا مسلم دیا تک ویرانیا فوج دی نوداد سی. پائی نو ہزار قید و دستریا کالج دیا تک شیتانیاں مسلم دیا تک ویرانی یا یا بھی سی گدر پر مجھے پٹو دا پیت سی یا بھی گدار پر مسجد پٹوا پیت سی وہ ملک بھی ہاتھوں نکل گیا جو ساڈا بنگلہ دیش سی کشمیر بھی چڈیا جت کے وڈیا دیا کہانیاں کالج دیا تک شیطانیاں مسلم دیا تک اے رات نو پہنچ گئے سعودیاں سجنا دیا تک لے جانیاں کالج دیا تک شیطانیاں مسلم دیا تک ویرانی کوئی ہیلا کردہ مسلمان یہ دہشت گردی اکھ دے کوئی ہیلا کرانحشت گر آڈاخ جی کرگل جی جی تو جہڑے نس گئے کی فوج چڑھانیاں، کالج دیا تک شیطانیاں، مسلم دیا تک ویرانیاں، جو مسلم اج نے، یورپ دے اے مکروز نے گل دسو دیلام کی دی یہ کہ دکیا نوس نے جو مسلے اچ میں یورپ دے مکروز نے گل دسوسلے انگریز نو سر جی آخا کا انسانیا کالج تک شیطانیاں مسلم دیا تک ویرانیاں پہلے تو بے شعور سن پر ہے سن پہلے تو بے شہور سن پر ہے گے وہ او اور سن نہ او ہی منڈی جم دے کالج تو جو مفرور سن نہ ہیرا منڈی جاؤ کالج تو یو مفرور سن بنا سائن میں کوٹ ہے جو سپریم دا، حق مارے دور دورٹ ہے جو سپریم دا، حق مارے درے یتیم دا کوئی جانا جدو انصاف لے ان کھچ چمڑا لو یتیم دا بگیارکھ دے بکری کالج دیتانیاں ویرانی اتے ڈاکو رکھ دن چور نو یہ ہوماری آخ دے نہ سنت کاری آخ د نوکری دے پھر تخ شیت وسے کی ڈال رو نہیں اڈے مستانیاں کالج دیا شیطانیاں مسلم دیا تک ویرانی کھوڑا رل کے بنیا خچر اے چکار ل خوطا کوڑی رل کے بنیا خچر لا نہیں منگا دن سلام نی رکھ دے سب جنسا ریا کالج دک شیتانیا مسلم دیا تک ویرانی اپنی گریباں پیون خون پے یہ پنت جوری اپنی غریبان پیمن خون پے انک دنیا چڈنی جو دن تو ہو گئے ایلے فون منظور ہے انہاں دیا تک لے جانیاں کالج دیا تک شیطانیاں مسلم دیا تک ویرانیاں اور کھسے کی ڈال گئی وچ مستانیاں کالج دیا تک شیطانیاں مسلم تک ویریا نا دل نو نی کالج مول نہ جان د کدی نہ پچھتا دی میں ہو نہ پچھتا میں جی خبر ہوں تیر ولدی But now